باری گ جاتے گرانہ نہیں آتا جی جاؤ پھر چلاؤ ایس لائی وہاں پہنچاتے ہیں پھر اس کو چلاتے ہیں اس کے ساتھ زیادہ اس جمع نے کچھ تصویر کو جاتی اللہ رسول نف رسما دوستوں آدمی گوش پوش اڑھی چمڑے کا نام نہیں ہے بلکہ آدمی شال سوچ کر ارادے اور جذبات کا نام ہے ٹھیک ہے سوچ فکر اراد جذبات یہ ماحول سے بنتے ہیں اور ایک دفعہ آدمی کی شخصیت بن گئی تو اسی پر آدمی ساری عمر رہتا ہے اس میں آیا ہے کہ پر یو ہر پیدا ہونے والا میں ایک پر پیدا ہوتا ہے آ باہ ہو, ہو مجسانی پھر اس کے ماں باپ اس کو یا یوزی بنا دیتے ہیں یا عیشائی بنا دیتے ہیں ماں باپ اس کو ماحول مہیا کرتے ہیں انسان کی دو عمریں ہیں ایک لاشوری عمر ہے بچپنا ہے ایک شوری عمر ہے جب آدمی کو سمجھ پیدا ہو جاتی ہے. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ شوری دور میں آدمی معلومات جمع کرتا ہے اس میں آدمی معلومات جمع کرتا ہے اور تخلیقی طور پر ان کو مان رہا ہوتا ہے ان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے بچے جو ماں باپ کو جو کرتا دیکھتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لاشوری عمر جو 14 پندرہ سال ہے اس طرح معلومات آدمی جمع کر لیتا ہے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 اس پر حکامات نافذ ہو گئے یہ احکامات کا مکلف ہو گیا مکلف ہو گیا حکامات کا ہی. کیوں کہ اب اس کے بعد جو معلومات آئی تھی اور ان کے پیچھے جو بغیر سوچے سمجھے چل رہا تھا اب ان پر غور و فکر کر کے اپنا ارادہ بنا کر اب اس کے بعد وہ اپنے ارادہ سے چلنا شروع ہو گیا ہے بھائی بلوغ ہے یہی ذمہ داری ہے اور یہی مکلف ہونا ہے ماں باپ اس کو ماحول مہیا کیا اس کے ذمہار ہوئے ماحول مہیا کرنے کے ٹھیک ہے نا اس لیے ہر ایک آدمی کو اس بات کی ضرورت ہے کہ شخصیت بنانے کے لیے وہ تربیت کا دورانیہ سے گزرے تاکہ سکائد چاہے وہ درست کا اسلامی اس کے اسلامی تعلیمات کے مطابق آئیں اور عقائد صرف معلوماتی نہیں ہے کچھ ایک پہلو عقائد کا معلوماتی ضرور ہے اللہ ایک ہے دو نہیں ہے بس ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے مان لیا اس بات نہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہم نے مان لیا یہ معلوماتی ہیں روزی اللہ دیتا ہے بیٹے اللہ دیتا ہے بیٹی اللہ دیتا ہے معلوماتی باتیں ہے مان لیے میرے لیکن ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے نفے اور کا مالک اللہ تعالیٰ ہے غیر اللہ نہیں ہے یہ معلومات ہی نہیں ہے یہ معلومات پر آنے کے بعد مجاہدہ سے گزر کر تاثیلی یہ کل میں حاصل کرنے کی ہے کل میں حاصل ہوتی ہے بیٹھتی ہے جمتی ہے پکی ہوتی ہے اور جب پکی ہو جاتی ہے بس پہ ذائل نہیں ہوتی ہے پھر آدمی اس کے مطابق استعمال ہو رہا ہوتا ہے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 وہ اس مال میں کامیابی سمجھ رہے ہیں اللہ کے غیر کے خوش ہونے میں کامیابی سمجھ رہے ہیں بجائے اللہ کے اللہ کے راضی ہونے میں آدمی کامیابی سمجھ رہا ہے بجائے اللہ کے مال میں کامیابی سمجھ رہا ہے بجائے اللہ کے حکومت میں عہدہ کرسی خدارت وزارت میں لہذا اس کے تحت استعمال ہو رہا ہے اس کا کو ضہیب سائمان اس پر قبر کا پتوہ نہیں لگتا وہ تو اس کو حاصل ہے لیکن وہ ایمانت میں قوی ہو کہ اس کا استعمال اس کے ماتے آتا جائے وہ اس کو نہیں حاصل ہو وہ درجہ نہیں حاصل ہو یار کے ساتھ بات کریں کہ آپ نے یہ بات کیوں ایسے کی تو کہے گا کیا کریں جی اس کا بعد چل نہیں سکتے آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسی ہی بات ہے اللہ پاکی کرتے ہیں لیکن آپ کیا کریں تو یہ وہ ذوق یقین ہے ایز دو یقین والا آدمی ساری رات نماز ماض رہا ہو اور سارا دن روزہ رکھ رہا ہو یہ اس آدمی کے دورے کار کو نہیں پہنچتا جس کا یقین کبھی ہے عابت جائز کا صرف عبادت ہے اس کے بعد اس کے بعد یقین نہیں ہے اور اس کی ساری رات کی عبادت اور عادت کی دورے کار وہ کیسے شہر ہے سیر عابد ہر شب ہر دم تا تخت شاہ دوسرا مسئلہ یہ ہے نا سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ شا. اور سیر عابد آپ آب عابد کی سیر جائے ہے تو مہینہ مہینے لگائے تھوڑی سی مساوت عارف جائے تو ہر دمے ایک دم ہے دم میں تخت شاہ اللہ کے تخت اس کی پرواز ہے Yani, کیوں اس وجہ سے زیرو نائن تھری کوٹ السلام علیکم دونوں دا بس خدا دا جو خبر نہیں ہے نہ جی کیا بات کر رہے تھے ہاں جی جو لوگ دیندار بن جاتے ہیں کفیوں کے حمال پر آ جاتے ہیں اس لائے قلب پر نہیں آتے پہلی بات کل کہ اس میں اس کے قائد درست تو عید پکی ہو تو وکل پکا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اخلاق برس ہو کہ بس لکھن دور ہو اس کی تربیت نہیں کرتے ہم لوگ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اصطمال بھی اگر ہوں تو خوب یقین کا وہی حالت ہے ایسے نیچے گوبر پڑا ہوا اوپر برفباری ہوگی سب سفید نظر آ رہا ہے تھوڑا پیر رکھا تو نیچے سے گوبر نکل آتا ہے ساری بدبو گندگی شروع ہو جاتی ہے ساری سفیدی چمک چمک جگہ چلی جاتی تو یہ ہم لوگوں کا حالت ہے یہ لوگوں کا ہمارا حال ہوتا ہے کثرت حمال ہمیں حاصل ہو جاتی ہے ظاہر دین حصل ہو جاتا ہے باتر دین کے نہ کوئی محنت کی نہ مجاہدہ کیا نہ قائد درست کرائے نہ اخلاق درست کرائے اوپر سے برف ہوئی ہوئی ہے نیچے گوبر پڑا ہوا ہے تھوڑا پیر کسی نے زور کر رکھا برف اوپر ہٹی ساری چمک دمک ختم نیچے سے گوبر نکلا ہے وہ گوبر ہمارے پڑا ہوا ہے ستکار کے شہر میں حریض ہے کہ آج نمازی ہوں گے روزگار ہوں گے تاجر گزار ہوں گے جائیں گے جہنم میں سابام کو بڑھیا رکھتے تاجر گزار بھی ہوں گے کہ ہاں جب دنیا کا مفاد آئے گا تو اس پر ایسے کودیں گے کہ حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے قلب میں راہ ہوگا کل میں مال کی محبت ہوگی کل میں مال کے ساتھ وابستگی ہوگی کیا اس پر جپٹیں گے کل خراب ہے عمل ٹھیک ہے وہ ایک نے کہا فلاں آدمی تمہارا تبلیغ والا ہے اتنے لگاتا ہے اپنے امال کرتا ہی ہے وہ ہے اور فلانی بات میں کوتا کر رہا ہے تو میں نے کہا جی اس کا اس کا ایمان خراب ہے آپ کا عمل خراب ہے آپ اگر نہیں کر رہے تو وہ آپ کا عمل خراب ہے وہ اگر کر رہا ہے مال پھر بھی سو. اس سے وہ اس بار میں غلطی کر رہا جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا ایمان خراب ہے کمی اس کا ایمان میں ہے ای?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 تو میری طرف یاد نہیں سننا تھا اس کو پتا چلا کہ جب بکریاں آواز نماز پڑھ رہا ہو اس وقت بق بکریاں جو کھا خیر تو بکریاں چلاتے چلاتے شام کے بعد گاؤں کو پہنچتا تھا نا اور گاؤں کے کھیتوں کے پاس نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا اور بکریاں کھیت میں چلی جاتی ہاں خوب پیٹ کو بھر لیتے تھے بس نماز پاور کر کے ان کو نکال کے لے آتا تھا ماشاء اللہ نماز بھی ہو گئی اور بکریاں بھی خیر ہو گئی کا عمل کو اور ایمان کا یہ فرق ہوتا ہے عمل میں اور ایمان میں یہ فرق ہے اس لیے کوئی عمل بھی نہ ہو تو ایمان ہے ایمان کا ذرا آدمی کو دوزخ سے نکال کر ٹریول کو لے جائے گا اس کی وجہ یہ ہے وہ اتنی قوت والی چیز ہے اور امار کے پہاڑوں ایمان کا ذرا پاس نہ ہو تو نجات کی کوئی ضرورت نہیں محنت یا دوستگی عقائد دوستگی ایمان کی ہے کے ہاں محنت اسی پر کرائی جاتی ہے اور دوسری بات پر اخلاق پر کرائی جاتی ہے ٹھیک ہے نا قوت ایمان آدمی کو ابل پر ڈالتی ہے ہاں؟ اور انسان کی قوت اخلاق کے اس قدر کے اندر کے بارے کی نہ ریاض دور ہوا اس کے اندر توازو اخلاق اور ہمدردی خیرخائی آئی اس سے اس کی شخصیت بنتی ہے اس کو آدمی بولتا ہے سنتا ہے موقع آتا ہے برتتا ہے خطا کرتا ہے پھر تو بتایا ہوتا ہے پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے پھر سنتا ہے بولتا ہے دھیان کرتا ہے ذکر کرتا ہے اللہ کا امال میں لگتا ہے شکین کو پکاتے ہیں اپنے اندر پھر جب استعمال کا موقع آ جاتا ہے پھر غلطی جاتی ہے پھر مڑتا ہے تو بتایا ہوتا ہے پھر پھسلتے پھسلتے پھسلتے پھسلتے پھسلتے آدمی آ کر جمتا ہے ہماری مثال تو وہ گاؤں والے آدمی کی ہے نماز پر کھڑا ہو کر بکریوں نے سارا کام کر لیا ٹھیک ہے نا جی تو یہ سلسلے میں یہ جو ایک المیہ کی بات یہ نا کہ زندہ لوگ بس کثرت اعمال پڑا گئے بس سمجھ دیں کام ہو گیا ہے عام طور پر اس بار کافی عرصہ وہ نہیں کہی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں آدمی جب عرفات میں کھڑا تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو آدمی عرفات کو گزارنے کے بعد بھی سمجھے کہ میں گناگار ہوں تو اس, کو اس سے بڑا گناگار کو نہیں یہ خود پھیلے گناہ ہو گیا اس بار کو سوچنا کہ میں گناگار ہوں ٹھیک ہے جلتا لیکن عجیب بات ہے کیے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں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 وہ کیے ہوئے گناہ معاف کل کی بیٹھی وغن، بیٹھی ہوئی گندگی جی یہ مجاہدات ہے درست ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں ہوتی صاف قلب والا جب نماز پڑھتا ہے حج کرتا ہے روزہ رکھتا ہے ذکر کرتا ہے میں کامال کرتا ہوں اس کی قیمت جدا ہے اللہ کیا ہوں؟ کیونکہ اس کا قلب درست ہوا قلب صاف ہوا جی وہ صاحب بات سمجھ جی جنو سب کو سمجھا یہ بات سبحان اردو کی بدلاؤ کی بات پوچھتے ہیں پوچھیں جی ہمارا تو آج سارا دن سفر میں گزرا ہوا ہے اس وقت دم ہی نہیں ہوتا شاید صاحب شاد سے کوئی ہم اپنے کام ہے ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کو یہ اپنی چیز کی پڑی ہوئی ہے جو اپنے گاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو اپنی چیز کی پڑی ہوئی جی سب سے پہلی بات ماحول اور سحبت دوسری بات یہ کہ اپنی اصلاح کی نیت سے جو اصل سے ہمارے دن ہوتا ہے تیسری بات پھر یہ کہ آدمی اپنے حالات بتا کر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 اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے کیا سستا آج بھی کھڑے کیے تھے جی ٹھیک ہے نا جی اس کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے خود بخود نہیں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی آدمی بار بار پوچھتا ہے بار بار پوچھتا ہے کو بتایا جائے اس کو بار بار عمل کرتا ہے آزماتا ہے اس کو اس کا فائدہ اس فائدے کو بتاتا ہے فائدہ نہ ہو پھر بتاتے ہے آدمی کا واطن بنتا ہے ورنہ ہم اور آپ میں سے کوئی بیس سال سے کوئی تیس سال سے کوئی چالیس کوئی پچاس سال سے گھر کی اور روٹی پکاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور ابھی تک ہمیں نہیں آتی ہے کہ تماشا کیا ہم نے سیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے سے اس کو نہیں کیا پہلے سیکھنے کی نیت کی ہوتی پھر جو ہے تو شاگردی کی ہوتی پھر پڑ اٹھا کر اس کو بنایا ہوتا روٹی اہلیہ مبارکہ کے سامنے طور پر ڈالی ہوتی ہے غلطی ہوتی ہے اس نے پر ایک تھپڑ مارا ہوتا ہے الطاف صاحب کہتے اس کو خود خواہ ڈبئی ہوں گا کی تو سیکھ چکا ہوتا نہ سیکھنے کی نیت کی ہے اور نہ سیکھنے کی ترتیب اختیار کی ہے تو کیا سیکھے خاص تو روحانیت تو دنیا کے کاموں سے زیادہ مشکل چیز ہے سیکھنے میں ان کی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے پوچھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا جی سابق رام رضان اللہ کے کئی وجہ سے کئی واقعات بن لکھے ہیں اس میں نہ کر حوصلہ اس نے پوچھا ہے سوال کیا اپنے بارے میں اخلاق کے بارے میں ریا کے بارے میں سوال کیا ہے شہبات نفسانیہ کے بارے میں سوال کیا ہے کیبر اثر دارج کے بارے میں سوال کیا ہے جو آپ نے بتایا ہے اس کو پرمل کیا ہے اس کی روشنی میں اپنے آپ کو تولا ہے کہ یہ بات مجھے ہے نہیں ہے تو اس کے بعد بات کرنی ہے میں اس بات پر اکتفا نہیں کیا ہے کہ ہم نے بیان سن لیا بس یہ کافی ہو گیا ٹھیک ہے نا میں اس پر اکتفا نہیں کیا آپ کیا چاہتے ہیں کوئی نہیں کہنا چاہتے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 اور یہاں اگر جو اقتباجی ذکر میں شامل ہوتے ہیں تو اس کے امتزاجی ذکر کی بھی ہماری عادت ہو جائے تاکہ اس کی پابندی کریں پھر آدمی کو فائدہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے ایک دن میں کوئی نہیں ایک دن میں ایک, ایک, ایک دن کا بچا ایک دن میں 40 سال کے مرد کے برابر قبوت والا نہیں ہوا ہے اس پر اس کے چالیس سال لگے ہیں ٹھیک ہے نا اور چالیس سال مسلسل کھانا کھاتا رہا پانی پیتا رہا بیماری کا علاج کراتا رہا حفاظت کرتا رہا نی? تو اس کے نتیجے میں یہ حاصل ہوئی ہے اتنی کوشش اور محنت کے بعد حاصل ہوئی ہے تو روحانی تربیت بھی وقت مانگتی ہے اور آہستہ آستے آدمی کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے اور آدمی کو سمجھ آیا ہے نا اللہ کے اس کا قرب ہو رہا ہے ہمارا درست ہو رہا ہوتے ہیں باطر مر رہا ہوتا ہے کرتے کرتے یہاں تک اللہ پاک فرما جاتا ہے تو کچھ وقت تو لگانا پڑتا ہے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے ایک دن میں نہیں ہو جایا کرتی مسعود الرحمان جایا ہوا ہے کہ نہیں ہے مسود الرحمان ایک برفار ہے اس نے کوئی دو تین مہینے سلسلے میں آنا جانا شروع کیا تو ایک دن آگے اس نے کہا مجھے آ... او حدیث کی اجازت دو کون سی حدیث مسلسل محبت کی ہے اس کی اجازت دو ایک برفاریس سال رہے ہیں اپنے ان بزرگوں سے بیل کا تعلق ہم تیس سال ان کے ساتھ رہے ہیں تیس سال کے بعد ہمیں جو ہے اس کی انہوں نے دی تو آپ تین مہینے آئے ہیں نا تین مہینوں میں لینا چاہتے ہیں یہ بنی میں جس وقت جہاد ہوتا تھا نا تو سر کے آگے رکھ رہتے ہیں تابوت سکینہ علیہ اسلام کا تابوت تھا میں تو رات کی تختیاں مسل اسلام کا ساتھ چوگا تبرکات تھے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 ہمارے ایک مریض کی بہت سخت حالت تھی تو ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے لیے دعا کی دم کی اللہ نے شپا کرا دیجیے ایک آدمی میرے پاس کہا کہاں سے دم ماتا کیسے رام تکڑوں شلکا باد خدماتن خدمات دا باد دا ہو تب اس کی تاثیر ہوئی تھی اس کے پیچھے بیس سالہ خدمات تھیں ایک دو دن میں ہوئی نہیں چیز بات ٹھیک ہے نا کہ تبو کا چندہ اگر عثمان ردن لے کر آئے ہیں تبو کا چندہ آپ کا کتنا تھا جی کسی کو یاد ہے ایک بٹے، ایک بٹے، ایک بٹے، لشکر. دس ہزار کا لشکر تھا ایک تہائی لشکر کا خرچہ تھا یہ ایک تاریخی لڑکے لشکر کی سواریاں آسلیا کپڑے کھانے پینے کے اخراجات سارے یہ تھے ایک تعلیم لشکر کا خرچہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چندر کو اپنے دامن مبارک میں ڈالا اور کہا کہ اس کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ کرے تو اس کے لیے کافی ہے اتنی اتنی قربانی ہوگی ہر کسی کو اعزاز نہیں جاتا ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد کل اگر وہ تھوڑے تھوڑے محت... احتیاط کرتے تو اس کے بعد اور زیادہ احتیاط کریں گے ان میں کوئی عمل نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اور زیادہ محتاط ہونے. اتنی قربانی ان کی ہوئی ہے تو بھوک کے موقع پر اور خلافت کی اس کی تنخواہ نہیں لی ہے اپنے گھر پہ خرچہ کیا رہ